إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا مِنْ سِرٍّ فِي الظُّلُمَاتِ وَلَا جَهْرٍ إِلَّا كَانَ عِنْدَهُ مَحْفُوظًا الذين قاموا الله حسروا علي ولا تنوتن إلا أن تحزمون يا رجل أن نتعبوا ربكم لذي ورسقوا بالكشوائل مفرق من عدودها وقص من أمارجان كثيرا وإشتاء واتقوا الله الذين تشاهدون به والفرقان إن الله قاموا يا أبي واليمين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سبيلاً يُسْلَكِمْ عَامَالَكُمْ وَيَوْفِرْ لَكُمْ زُمُوبَكُمْ وَمِنْ يُبْعِلْ لَهَا وَرَسُولَهُ طَرَفَةَ فَوْدًا عَظِيمًا أَمْ أَحْوَابَ فَإِنْ أَمْرَ الْحَدِيثِ لِكَابُ اللَّهِ وَقَيْلَ الْحَلِيْهِ وَمُحَمَّدِ الْمُحَمَّدِ الْمُسَلْطُ الرَّهِ وكل محفظة جلجاً وكل من أعثمه رعالاً وكل بابه رعناً أعوذ بالله من الشعيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها اليمين آمنوا قطر الله ہم نے سوریم کی آج یہ مدد کا موقع ہے کہ اللہ تر کی مہربانیوں اور کرم نازیوں میں ایک بڑی کرم نوازی اور ایک بڑا مہربانی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی راضی ہو کر کے خوش ہو کر کے اپنے مصروف اور اپنے بھنگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور انسان اس زمین پر چلے زندگی اور ہاؤ ہر حالت میں لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ حرکت آدمی سے بہت بڑا فرق ہے کے اندر آتا ہے صحیح کی روایت نئے اشانے ہیں کہ اللہ رب خدا جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنی ایمان اپنی امانت کاری اپنی اپنے اپنے سوچ اور نیک اعمال کی برکت میں اللہ تعالی کے قریب پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہفتہ ہے لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگے اس کو اپنا محبوب بنایا, محبو بنایا اور محبو بنایا. اللہ تعالیٰ سب سے چلے گی بنا دی اب اپنی ضبر کا نیم دیکھو بڑا جتنا بڑا بندہ میں اس محبت کر میں اس کو اپنا محبوب بنا اور ایک بہو تمہارے اوپر افراد کے سننے اس سے محبت کر اسی کو کیونکہ کسی کو حقل کرنے لگا اس کے افراد خدار ایمان عمل افوا وفا شعائی ان تمام چیزوں سے جب بھی اللہ نے کسی کو اپنا محبوب بنایا تو رہی کبھی کوئی تلاش کرتا ہے یہ لیکن فلانی مسمان سے میں محبت کرتا ہوں کٹو کا رقم سے پڑھنا چاہیے فلانی سے میں محبت کرتا جی کرتی ہے تم لوگ بھی کرو یہ اللہ تعالیٰ جن رہی کریں تو دیکھتے ہی جنگی کیا وہ ساتھ میں آسمان اگر فلاں فلاں ا جگیب جب سات آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھکتوں کی محبت پر اعلان کر لیتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے برشتے اللہ اور جگہ امین کے ساتھ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ اپنی زمین پر اتر جاؤ جن امین زمین پر اترتے ہیں اور رکھ زمین پر رکھنے والے فلاں فلاں اللہ محبت کرتا ہے ملا کے لوگوں کا محبت کرتے ہیں میں بھی علی محبت کرتا ہوں ساتوں آسمانوں کے پر سارے پلس سے محبت کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ ایک پانی میں پورستا کمی پر والے تم بھی اس بندے سے محبت کرو سمجھتا ہے سب کمسی ہو جائے گی یہ وہ چیز ہے جس کو سردار ساتھ میں پورے کرنے کی آج ہے اس کے عام انواع سہ لو الرحمن رحمان جو لوگ ایمان لائے ایمان کے ساتھ ہمارے ساتھ الرحمن رہوں رحمان ایسے لوگوں کی محبت اللہ برا نہیں کائنات کی ساری چیزوں میں ان کی محبت کو خیال بہت سارے اخبار ہیں جن کی جگہ پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ پیدا کر دیتے ہیں ہندوؤںم کے مراد کو نگر نہیں آئیں گے سنن واقف ان کا اہتمام کرنا چاہیے چاہیے نہ چاہے آپ نے شرمت کیا کر دیں گے آپ میرے ساتھ ہمارا نیر کو بتاؤ مکھان ہر جیسی کوئی ضرورت ہو بتاؤ کیا چاہیے بار بار آپ نے احساس کیا صاحب کافتوں اچھا؟ اب, اُب سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اللہ کا رسم پوچھتے نہیں ہاں؟ اللہ کے رسول تھے کہ یہ سوچ کر ہمیں بتائے گا اور وہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک زمانہ گزر کیا ایک کنیاسن نے سوچ لیا کیا کہوں گا کیا اللہ ہم نے سوچ لیا نہ ہمیں سر چاہیے نہ شہجہ چاہیے نہ مان دوں گا وہ کیا ہے طرح کی دنیا میں آپ کی خدمت یہ ہے سب سے بڑا میں جان تم کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے بہت بڑا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن تم کو ایک عمل بتا دیتا ہے اگر وہی عمل تم نے کر لیا تو کبھی تم بھی نہیں کرتا جیسے دنیا میں تجھے میرے خدمت کے لیے میرا ساتھی نہمار اللہ تعالیٰ کے بندوں سے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت یا اللہ کو کر کے اللہ جو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی میں بنا کیوں لوگوں کے بھی اللہ کے میں دوسرا عمل دو سو سب تک کرنا ہمیشہ نہیں جمعے کا دن ہے چلو اپنی کو بارہ بجے دس منٹ پر آرام ہوگا پڑیں گے اور نکلیں گے سب سے آگے نہیں میرے نئے ہے جو انسان سننے کے دن کے اچھی طرح تیار ہو کر اول وقت ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ایک موٹ کی قربانی ادا کرنے کا جواب دیتے ذرا سوچو اگر ایک مومن اللہ کا تقریب حاصل کرنا چاہے تو سارا گھر جس نے چونے آتے ہیں اول وقت ہے ہر چونے کو ایک منٹ کی کے سواب حاصل کر ہے اچھا اسی کو کہا جاتا ہے والے لوگ ہیں یہ تو عام جنگی نہیں گے بلکہ جنت بھی ملے گی اور جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سکل اور اس کے لیے کرنے میں کا اللہ تجا مانا اگر تمہارے پاس اس نے کسی نئے کام کو تم نے پہر کر دیا تو کرنے والوں کو جتنا سباب ملے گا اتنا ہی سباب ہو رہا اللہ تیرے ضرورت دنیا میں آگے ہمیں سب تک کرنا چاہیے دیکھا ہوگا میں نے بخار کیا بڑی ضرورت نے کہا سے آگے نکل جاتا ہے ہاں. آج وہ ابوبر کو میں آگے ہی کر سکے گا اگلے گھر کا آدھا اور پورے کا کمانوں نے کیا آدھا دیوی بچوں کے لیے جوڑا اور آگا لا کر کے پردان کیا نہیں پور اپنے گھر کے پورے مال کا ایک حصہ آدھا آپ کے لیے لے گیا اور آدھا میرے گھر میں چھوڑ دیا ہے بہت سمائیں گے آج بھی ستر لے لے آج اور پیشہ کر دے پا میں نمبر ون رکھا تھوڑی دیر میں اللہ کو یہ پوچھا تو اگر تم نے کتنا ہے اللہ میں تو سب یہ کہ بھائی اللہ عبد رسول کے نام جو میرے گھر میں کچھ ہو رہا اللہ اکبر فاروق کرتے ہیں اس دن میں نے اپنے کو منافع کیا کہا اے عمر تو ابو فصل کہاں میں نے کھا لیا ہم سوچ لی اللہ کی کسم اب میں زندگی بھروں کا مقابلہ نہیں میری حمت اور سارے پورا سارے پورا میرے کو بڑی آسان سے چیز لیکن جس کی سفاری کی ضرورت ہے ایک اللہ کی محمد ہے اور اللہ کی محبت کے بعد انسانوں اور بندوں کے دلوں میں محتاط اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بیس رات ہے وہ کیا ہے ابھی کبھی ہو رہے صحیح ہے ایک دن پیشہ مائر صحیح کہا جن کہا تو ملو اجا جی کسما کے کہتا ہوں لوگ جن کے داخل نہیں ہو سکتے جب تک پکے بوبی نہ مل جاؤ سچے بوبی نہ ہٹ جاؤ اور سنو के हो हम सकता हो और यदि मोहब्बत और उससे भरा हुआ हो कित इन तमाम चीजों से हमारे भी पास है आज हमारा मोबी असम तो झंडक के साथ ही नहीं हो सकते जब तक मोबी सु हो और मोबी को नहीं कर सकते जब तक आप अपने एक से मोहब्बत न करो न हो شیل کا تو کیا میں تمہیں ایسنا بتاؤں ایک نسخہ نہ بتا دوں کہ اگر بچے تم لوگ اپنا کچھ کے ساتھ چھوٹے بڑے ادیب اللہ حس بہت ہے جس کی اللہ سب کے پیروں کو چھوڑ دیتا ہے محنت اب سنا مگر محمود جب بھی چہرے سے اپنے بھائیوں کے تمام دلوں کے لیے پوچھو یہی ایک عمل ہے جس سے سب کے دلوں سب سے پہلے اسی کو سرخی سب سے پہلے آپس کے سنا سرخت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت کا خاتمہ ہے اللہ تعالیٰ کا نفرت کا پلیز بول رہا اللہ تعالیٰ کے وقت ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے خوب سلام کرنے کی تو وکتی کمائی ہمارے شکایت میں دشمروں پر سرانتروں کے محبت پیدا ہوگی اور محبت پیدا ہوگی اتخاص ہوتا اور اس کے بعد سے بڑی طاقت مسلمانوں کے بعد کوئی دوسری لیکن چیتن میں سب سے الگ طرح کے کام کرواتا ہے اس لیے تو ایسا دو سران کرو مسافر لاہو مسافر نہ ہو گے تمہارے دلوں کا چینا لیکن ہمارے دن اتنے کام ہو گئے ہم نے اتنے بڑی چیز کو تو حالانکہ اپنے نبی کو بدنام دیا اے ہمارے نبی امت کو پہنچاتے پہنچاتے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے سر کیا چاہیے اور اس کا سماج کے بعد دوسرا سامنے آیا اس طرح چاہیے کے ہاتھ چھوپڑی الگ ہونے کے پہلے اللہ دونوں کی زندگی بھر کے کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نصیب ہو نمبر چار میرے بھائی ہو سچ کا سہوار کرنا کسی کا مالی کا حامل کرنا کسی کو دیکھنا اپنے ماں کے ذریعے اپنے اپنے خوشحالی کے ذریعے کسی کو فائدہ پٹانا یہ ایسا بہترین عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کیا اور آتا ہے اللہ آسمن ایک دوسرا فرمایا ایک کافی سگوان جی کو مہیا کرنا ہے ہم کو ایک نام کی سب سے بڑی نفرت مجھے محمد سے لیکن ایک دن ہمارے نفرت کی حالت میں یہ نہیں سوچے ہم اسے نفرت کرتا ہے آپ نے بلایا کتنا نفرت میں کرتے چاہیے میں سوچوں ہمارا دشمن دوستوں کی وجہ ہم کو نے کہا کہ بار سے بولا سپوان یہ اللہ رہے تو محبت سے محبت ملتی رہی ہے الحمد للہ نمبر پانچ محبت کے لیے آپس میں کتنے بھائی کھاتے پیتے ہیں مال دولت والے ہیں دینا ہدیا دینا اس کو محبت پیدا کرنے کے لیے سب بنا فرمایا और एक जाओ। इस पर जीवन करने के दो नंबर छह अफराधरा अफराध अल्लाह game. Hey. تو دیکھتا تھا. لیکن ہمسلام کو اچھی طرح سے ملتا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دو فیملی بڑھائے سب سے پوچھا گیا یار سے افسر آپ بتائیں پورے کاماتھ میں سب سے اللہ کالا کا اے اللہ سب سے زیادہ محبت ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا خوشی کو سب سے زیادہ I don't know. حالات <سؤال> میں جو پریشانیوں میں ہے ان کے پریشانی دور کر دیں جو مشکلات میں ہیں اللہ ہم کے لیے آسانیاں پیدا کر دے ایرات میں ہم ہیں وہاں کے لیے